رسول اللہ رسبا شیخ محترم فضرت الشیخ ڈاکٹر قاری احمدی صاحب کیا ایک حدیث پر مفسل گفتگو سن رہے تھے بڑے جامع حدیث ہے اور اس حدیث پر عمل کو اپنی زندگی میں یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے چار چیزیں ہیں کسی سے کہہ کر دم نہیں کروانا کوئی کر دے خود سے الگ بات ہے خود کریں اپنے آپ کو داغ لگانے سے بچیں بدفادی سے بچیں اور اللہ تو بڑے آسان سے کام ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان میں شامل کروا دیں میری گفتگو کا عنوان ہے سیدہ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہے ویسے تو احادیث کے ذخیرے میں سیدنا علی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات معاملات ملتے ہیں لیکن ایک واقعات جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو حدیث آپ کے سامنے ركھوں گا اس میں سیدہ فاطمہ بھی موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نصیحتیں کی ہیں وہ ہمارے معاشرے کے تقریباً ہر فرد کی ضرورت بن جاتی ہے سیدہ فاطمہ اور سیدا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیکھیں تو ہمیں تین رشتے نظر آتے ہیں باپ سسر بیٹی داماد چار باپ بھی ہیں سسر بھی ہیں اور پھر ایک جگہ پہ داماد ہے ایک جگہ بیٹی ہے اور مزید گہرائی میں جائیں تو میاں بیوی بی بھی پانچ رشتے ایک جگہ پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو گفتگو فرمائی ہے وہ ہمارے لیے مشال راہ ہے وہ گفتگو کیا ہوئی ہے اس پر بعد میں پہلے جس ماحول میں وہ گفتگو ہوئی کیونکہ اس کا بہت اثر ہے وہ میں بیان کروں گا پھر اس کے بعد وہ گفتگو بیان کروں گا اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی تھی اپنی بیٹی سے اپنے داماد سے یا میاں بیوی کو جو آپس میں نصیحتیں کی ہیں ان ہمیں ان سے کہاں کہاں سبق ملتا ہے زندگی کے کس کس کونے پر جا کر ہمیں وہاں سے رہنمائی ملتی ہے اس کا میں انشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا یہ گفتگو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ ایسے ماحول میں ہوئی ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی آپس میں بطور میاں بیوی یہ گفتگو ہوئی یہ بات ہوئی علی کہنے لگے رضی اللہ تعالی میں کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کے پاس مزدوری کرتا ہوں یعنی جو سعیدنا علی کی مزدوری تھی کام تھا وہ کیا تھا کنویں سے پانی کھینچنا اور آپ جانتے ہیں کتنا مشقت طلب کام ہے یہ تو سیدنا علی نے کہا میں پانی پلا پلا کر یا پانی کھینچ کھینچ کر تھک گیا ادھر سے سیدہ فاطمہ نے کہا گھر کے کام کاج کر کر کے میرے ہاتھ پر کیا بن گئے ہیں چھالے بن گئے ہیں یا گانٹھیں بن گئی ہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے آپس میں یہ باتیں چلتی ہیں اچھا سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو کہا اچھا پھر آپ ایسے کرو میرے پاس ایک حل ہے آپ اپنے ابو کے پاس ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے کوئی خادم طلب کرے جو گھر میں آپ کی مدد کروائے یہاں خادم سے مرا لوڈی ہے عربی کا جو لفظ ہے خادم وہ اس سیاق میں اس گفتگو کے اندر جو استعمال ہوا ہے وہ لوڈی کے لیے استعمال ہوا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سید علی نے کیا کہا اپنے ابو کے پاس جاؤ اور کوئی خادمہ مانگ لو اتفاق سے انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں کچھ خادم آئے تھے غلام موجود تھے اب یہاں پر کس نے مطالبہ کس سے کیا ہے خامد نے بیوی سے کہا ہے کہ میرے سسر کے پاس جاؤ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے اپنے سسر سے تعاون کی درخواست کروائی جاتی ہے براستہ بیوی اچھا اب سیدہ فاطمہ اللہ بیٹی بن کر بیٹی کی حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور وہاں جا کر پوچھتی ہیں بعض آدیش میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ام سلم امن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں وہاں جا کر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو آپ گھر نہیں تھے سیدہ فاطمہ وہاں سے نکلی ہیں سعید بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق سیدہ عائشہ کے گھر گئے فاطمہ سیدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں لیکن آپ وہاں بھی نہیں تھے اب سیدہ فاطمہ نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا سیدہ عائشہ کے سامنے کہ میں اس لیے آئی تھی مدعا بیان کر کے آپ واپس چلے گئے لیکن اس سے پہلے سیدہ فاطمہ دو بار کوشش کر چکی تھی کہ میں جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے خادم طلب کر لوں لیکن ماحول ایسا تھا یا آپ کی مصروفیت ایسی تھی سیدہ فاطمہ وہ بیان نہ کر پائیں یہ تیسری بار جب آئیں یہ تیسری بار تھا جب سیدہ عائشہ کو بتلا دیا کہ میں اس مقصد سے آئی ہوں سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ کے آنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا آپ نے اپنی بیٹی کی آمد کا تذکرہ سنا اور عشاء کے بعد آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب روانہ ہو گئے یہ ہے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے موضوع سخن ہے اس کا ماحول مدینہ میں غلام موجود ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنی مشکلات بیان کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشکلات بیان کر رہی ہیں گھر کے کام کاج اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی ذریعہ معاش روزی روٹی کے لیے تگودو کوشش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعید فاطمہ نے کسی کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے کوئی خادمہ دے دی جائے تاکہ مجھے گھر میں اس کی معاونت حاصل ہو اور جو گھر کے کام کاج ہیں ان کو کرنے میں میرے لیے کوئی تنگی نہ رہے یہ تمام تر باتیں مسند احمد کچھ باتیں مصنفی نبی شہبہ صحیح بخاری سنن نسائی سنن نبود ان کتب احادیث میں موجود ہیں میں نے ان سب کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ میرے پاس اس وقت صرف تیس منٹ رہ گئے ہیں اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر پہنچے اور سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور علی ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے اور بعض روایات میں یہ تفصیل موجود ہے وضاحت ہے کہ جو ہمارے اوپر چادر تھی یا رضائی کہہ کمبل کہہ کچھ بھی کہہ وہ اگر لمبائی میں لیا جاتا تھا تو دونوں پر پورا نہیں آتا تھا اور اگر چوڑائی میں لیا جاتا تھا تو پھر ٹانگے اور سر نہیں ڈھانپ سکتے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کوشش کی کہ میں اٹھ بیٹھوں ابو آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے فرمایا اللہ مکانک اپنی جگہ پہ بیٹھے اپنی جگہ پہ رو اٹھو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور اپنی بیٹی کے درمیان بیٹھے اور یہاں پر کچھ گفتگو بھی ہوئی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی آپ آئی تھی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پوچھا آپ آئی تھی کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے اپنے معاملات بتلائے سیدنا علی نے اپنے معاملات بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا ابوداغ میں موجود ہے فرمایا کہ تمہیں خادم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ بھی لیکن میں کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ اہل صفحہ یہاں ذرا غور کیجیے گا کہ میں اہل صفا کو چھوڑ دوں اور تمہیں خادم دے دوں میں انہیں فروخت کر کے اہل جو خادم ہیں غلام ہیں یا لوڈیاں ہیں جو بھی ہیں کو میں فروخت کر کے کن پر خرچ کروں گا اہل سفا پر اور اہل صفحہ کون تھے گھر بار نہیں تھا غریب صاحب کرام تھے اور وہ صرف انہیں کھانے پینے کے لیے ملتا تھا ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کیا کریں علم حاصل کریں وہ کیا کریں علم حاصل کریں ان کے کھانے پینے کا بندوبست صحابہ اکرام کی طرف سے ہوتا تھا یا نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا میں اہل کو چھوڑ دوں اور تمہیں خادم دے دوں اور ان کے پیٹ بھوک سے مروڑ کھاتے ہوں الفاظ بھوک سے مروڑ کھاتے ہوں اور تمہیں میں خادم دے دوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انہیں فروخت کر کے جو بھی پیسہ آئے گا وہ کن پر خرچ ہوگا پہلے صفحہ پر علم حاصل کرنے والوں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عدالکما علام خیر الکمن خادم تم نے اپنے مسائل کا حل کیا نکالا تھا کہ ہمیں خادم مل جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تم نے یہ حل نکالا تو کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر حل نہ بتلاؤں تمہارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس سے بھی بہتر حل نہ بتلاؤں الکما ہوا خیر اللہ کم خاد بخاری میں تین چار بار یہ روایت موجود ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے اپنے دین میں جو حل آیا ہے اس سے بہتر حل نہ بتلاؤں سنن ابو اور سنن نسائی وغیرہ میں سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کون ہی مارتے ہیں اپنی ساتھ بیٹھے نا اپنی کون ہی مارتے ہیں سیدھا فاطمہ کو پوچھو وہ بہتر حل کون سا ہے ان کا اپنا تجزیہ اپنا ان کا نتیجہ اپنے ذہن میں جو حل آیا سب ختم سب ختم سیدن علی کہہ رہے ہیں اپنی اہلیہ سے کون سا حل ہے جو اس سے بھی بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک حل بتلایا اور وہ حل یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ ادا اویتما فراشک جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ جاؤ بستر پہ لیٹ جاؤ تو ایک کام کرنا ہے دونوں نے اکیلے اکیلے نہیں دونوں نے کرنا ہے وہ کیا ہے تو سب و سلاسیم تشمیدان و و بار سبحان اللہ کہنا ہے تینتیس بار الحمدللہ کہنا ہے بخاری مسلم کی روایت کے مطابق تینتیس بار اللہ اکبر کہنا ہے دیگر مثلاً مسنت احمد کی روایت کے مطابق چونتیس بار اللہ اکبر کہنا ہے چونتیس بار اللہ اکبر کہنا ہے تو اس سے تعداد کتنی ہو جائے گی پوری سو, سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تمہارے لیے خادم سے بھی کیا ہے بہتر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آخر تک میں نے یہ ذکر یہ وظیفہ نہیں چھوڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھا عراق میں تھے کہاں تھے عراق میں تھے اور عراق کے شہر کوفہ میں تھے وہاں پر ایک شخص ابن قوا عبداللہ ابن کو بھی تھا اس کو کہنے لگا اچھا حضرت یہ بتلائیے کہ سفین کی رات بھی آپ نے پڑھا تھا اسے سفین ایک جنگ کا نام ہے آپ جانتے ہیں اس جنگ کی رات بھی آپ نے پڑھی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے پہلے تو اس کو ڈانٹا اور پھر کہا جی ہاں اس رات میں بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا یہ ورد میں نے کیا تھا بعض روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ ابتدائی رات میں تو مصروفیت تھی لیکن فجر سے پہلے شہری کے وقت میں آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے یہ اپنا وظیفہ اپنا ورد مکمل کیا تھا پڑھا تھا اس سارے واقعے کے اندر یہ تو گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت سی بنیادی قسم کی نصیحتیں ہیں سب سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ترجیح دی ہے رشتہ داری کو ترجیح نہیں دی آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اہل صفحہ کو میں چھوڑ دوں ان کے پیڑ بھوک سے مروڑ کھا رہے ہوں اور تمہیں میں خادم دے دوں یہ نہیں سکتا اور اہل صفحہ کون تھے وہ علم حاصل کرنے والے لوگ تھے اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے کرا ایک اور اسی طرح علم اور کرا علم اور پڑھنا پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہاں یہ چیز واضح ہے کہ یہاں اس چیز پر عمل بھی ہے کہ پڑھنے کی عمر کی قید نہیں ہے آپ پوتے پوتے والے ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں پڑھنے میں یہ چیز مانے نہیں ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو چیز ہمیں سکھلائی اس گفتگو میں وہ یہ کہ پہلے ضروریات کو دیکھا جائے گا اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے اچھی بات ہے اپنے داماد کا خیال رکھنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کو پیچھے ڈال دیں اور دیگر اللہ غلم چیزوں پر آپ اپنی توجہ کیے رکھیں یہ عقل مند ہونے کی علامت نہیں ہے تعلیم کی ضرورت زیادہ ہے بسوں کی سڑکوں کی یہ بعد میں آتی ہے پہلے علم ہے پہلے آپ اپنے معاشرے کو علم سکھائیے ان کی صحت کا خیال رکھیں باقی جیسے ضرورت ہے لیکن ان کا درجہ قدرے کم ہے اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے ظاہری اسباب یا حقیقی معنوں میں بہتری جو آخرت کی بہتری ہے دنیا کی بھی ضرورت ہے لیکن ایک حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے لیے عیش و عشرت والی زندگی کو پسند نہیں فرمایا بالکل اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے داماد کے لیے بھی عیش و عشرت والی زندگی کو پسند نہیں فرمایا اور ان کو جو حل بتلایا جو نسخہ تجویز کیا ان کے لیے اس میں دنیاوی عیش و عشرت بالکل نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ انسان اپنے گھر کے کام کاج خود کرے اور جب انسان تھک جائے تھکاوٹ سے چور ہو جائے تو پھر کیا کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر کرے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بدنی قوت بھی ملتی ہے بدنی قوت بھی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا خیر اللہ کمار ملخاد یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جب بیاہ دیا اپنی بیٹی کی جب شادی کر دی تو پھر یہ کہہ کر اپنے آپ کو اپنی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کیا میں نے تو شادی کر دی ذمہ داری نبھا دی بس میں اب آزاد ہوں نہیں آخر تک یہ جو ماں باپ کا تعلق ہے یہ آخر تک چلتا ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بیٹی کا گھر صرف اس لیے اجڑ جاتا ہے باپ رہنمائی نہیں کرتا یا رہنمائی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے آپ سب مجھے زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے رشتے में میں نظر دوڑائیے آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے جس میں ایک نوبیاتا جوڑا ابھی हुई है شادی ہوئی ہے ان کو صحیح طرح سے उनको نہیں کیا گیا ان کو उनको हाथ पकड़कर نہیں دی گئی ان کو ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر نہیں چلایا گیا تو نتیجہ کیا نکلا تھوڑے ہی عرصے کے بعد جدا ہی ہو گئے. شیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو بات کی کہ میں محنت کر کر کے تھک چکا ہوں کنویں سے پانی نکال نکال کر تھک گیا ہوں شہیدہ فاطمہ نے بھی کہا گھر کے کام کر کر کے چکی چلا چلا کر آٹا پیسنے کے لیے ہاتھ پر چھالے اور گاٹھے بن گئی ہیں یہ باتیں کون سا ایسا گھرانا جان نہیں ہوتی تو گھرانا کون سا ایسا گھرانا جانا نہیں ہوتی یہ باتیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ باتیں ہوتی ہیں لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین ان دونوں کی طرف سے اپنی اپنی اولاد کو رہنمائی دی جاتی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے لڑکی والے اپنی بیٹی کو چڑھاتے ہیں اور لڑکے والے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو چڑھاتے ہیں کیا تم نے سر چڑھا رکھا ہے کیا تو ادھر سے دبا اور لڑکی والے تو ادھر سے دبا بھائی جب دونوں طرف سے دباؤ ہی ہوگا تو پھر معاملات کیسے چلیں گے اور زندگی چلتی ہے مفاہمت سے کچھ مان لی کچھ منوا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی اور سیدنا اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ شکایت کر رہی ہیں مطالبہ کر رہی ہیں ایک حل تجویز کر کے لائے ہیں آپ نے ان کی رہنمائی کیا فرمائی یہ اصل نکتہ ہے یہاں پر ہمارے ہاں جو رہنمائی دی جاتی ہے وہ عام طور پر تصادم پیدا کرتی ہے بیٹی کو جو ہدا ماں کی طرف سے ملتی ہیں یا سہیلیوں کی طرف سے ملتی ہیں یا محلے کی خواتین کی طرف سے ملتی ہیں وہ پٹی پرانے والی ہوتی ہے اس قابل نہیں ہوتی کہ جس سے گھروں کو بسایا جا سکے بلکہ اگر ان پر عمل پیرا ہو تو ایک دن کے اندر گھر برباد ہو جائے جب ایسا معاملہ آئے تو ماں رہنمائی ایسی کرنی ہے جس سے گھر آباد ہو اجڑے نہ برباد نہ ہو آپ نے یہاں پر کیا لفظ فرمایا دونوں تینتیس بار سبھانا لکھو دونوں ایک ہی چیز کی دلیل ہے کہ تم نے اکٹھے رہنا ہے ترغیب دلائی گئی ہے جب تم بسترے میں آ جاؤ سونے لگو تو دونوں تینتیس بار سبحان اللہ کہو ہو تینتیس بار الحمد للہ کا چونتیس بار اللہ اخر کا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی اس پر عمل کیا ہے شہیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہو گئی آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت ڈالی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی آخر وقت تک اس پر عمل پیدا رہے تو جو بھی حل تجویز کرنا ہے جب اختلافات یا آپس کی گفتور شدت اختیار کر رہی ہو میاں بی بی کی حل ایسا تجویز کرنا ہے جس میں دونوں کے لیے رہنمائی ہو اور دونوں اپنے گھر کو آباد کریں گھر کو اجاڑیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے جو تعلیم ہے اسے ہمیں سبق ملتا ہے ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغربی جو ثقافت ہے یا مغربی جو معاشرہ ہے اس میں اٹھارہ سال کی عمر کے بعد اٹھارہ سال کی عمر کے بعد باپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے پر یا اپنی بیٹی پر کوئی سختی کرے یا انہیں کوئی مشورہ تک دے وہ آزاد ہیں مانے یا نہ مانے وہ تمہارے گھر میں رہے نہ رہے آزاد ہیں یہ ایک مغربی معاشرہ ہے لیکن اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جو آخر دم پابند کرتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی رہنمائی کرنی ہے شادی کر دی اور بس ام میں آزاد ہو گیا میری کوئی ذمہ داری نہیں غلط ہے بالکل غلط ہے آپ کی ذمہ داری बढ़ نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے پہلے صرف آپ اپنی بیٹی کی رہنمائی کرتے تھے اب آپ اپنے داماد کی بھی کریں گے ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی چلتا ہے جب نصیحت کرنی ہے نا میاں بیوی بی کو صرف میاں بیوی بی کو کرنی ہے چوتھا کوئی فرد نہیں ہونا چاہیے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ تھا سیدنا سیدہ سلمہ کو پتا تھا کیونکہ سیدہ عائشہ وہاں دل تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا بالکل پتا تھا لیکن جب نصیحت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں نہیں کی صرف میاں بیوی بی جب موجود تھے اور یہ طریقہ کار ہمارے ہاں مفقود ہے جب نصیحت کی جاتی ہے میاں بیوی بی کو تو یا تو بری مجلس میں کریں گے اور یا اس انداز سے کریں گے کہ دونوں کی بےزتی ہو دونوں پر اپنا روگ جمایا جائے دونوں کو جھاڑا جائے پہلے ان کی کلاس لگائی جائے ٹکا کر پھر ان کو نصیر کی جاتی ہے بھائی جب لوہے کو موڑنا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلے نرم کیا جاتا ہے سخت لوہے پر چوٹ لگائیں گے وہ مڑے گا نہیں ٹوٹ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا مسئلہ سن لیا دونوں کا شہید علی سے بھی سن لیا سیدہ فاطمہ سے بھی سن لیا پھر کیا بنوایا اچھا میں کیا تمہیں اس سے بھی اچھا ہلنا بتاؤں یہ بھی کہا یہ تم نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے محنت مشقت سب کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ محنت کر رہے ہیں ساری دنیا کی عورتیں کام کرتی ہیں ساری چکی چلاتی ہیں ساری روٹیاں پکاتی ہیں ساری کھانا پکاتی ہیں ساری جھاڑو دیتی ہیں ساری جھاڑو پوچھا کرتی ہیں تم کوئی انوکھی آ گئی ہو اپنے دامان سے بھی نہیں کہا بھائی پانی کا تم اکیلے دلاتے ہو نہیں ساری دنیا نہیں بالکل نہیں ان کی ایک مشکل ہے ان کو ایک پرابلم ہے ان کو ایک مسئلہ درپیش ہے اس کو رد نہیں کیا نہیں تم ڈرامہ کر رہے ہو نہیں تم یہ نہیں بالکل نہیں اس کو مسترد نہیں کیا بلکہ انہیں کی بات کو آگے لے کر چلے اور یہ نصیحت اگر آپ کسی کو قبول کروانا چاہتے ہیں اپنی نصیحت پر عمل کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے سنہری طریقہ ہے یہی. آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا نا اپنا آپ اس کے مسئلے کو مسترد مر کریں رد مرت کریں یہ مت کہیں کہ تم غلط ہو یہ مت کہیں کہ تم صحیح بیان نہیں غلط بھیا نہیں کر رہے ہو بالکل نہیں کرنا چاہیے آپ اس کی بات سنیں اور پھر وہیں سے آگے لے کر چلیں حل آپ وہ جو بہتر ضروری نہیں ہے کہ حل وہی آپ پیش کریں جو وہ لے کر آیا سیدنا علی اور فاطمہ نے ایک حل پیش کیا تھا کہ ہمیں خادم دے دیجیے دی دی، خادمہ دے دیجئے دی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ جس کو مشکل درپیش ہے اپنی زندگی میں اس کی مشکل کا اس کے مسئلے کا رد مت کریں لیکن حل اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں حل اپنی مرضی کا دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور پھر طریقہ کار کیا ہو اس کے لیے پہلے ان کی اس ان کے اس مسئلے کو تسلیم کریں ہاں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے پھر حل آپ ایسا بیان کر دیں جو ان کے لیے بہتر اللہ اللہ خیر الحکم خادم کیا میں تمہیں ایسی بات ایسا حل نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی کیا ہو بہتر ہو اور پھر جب نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے سب کے سامنے ہے ہاں جی ہاں جی کیسے نصیحت کرنی ہے بھائی جی جی جی نہیں جی ہاں دونوں کو سائیڈ پر کر کے دونوں کو سائیڈ پر کر کے تنہائی میں پھر ان کو نصیحت کرنی ہے سب کے سامنے اگر نصیحت کرنی ہو تو تب بھی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کی حد کی عزت نہ ہو کسی پر اپنا روب اور دبدبا جمانا مقصود نہ ہو کیوں کیوں اس لیے کہ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا تو آپ جج بن کر نہیں کرتے آپ قاضی بن کر نہیں کرتے آپ حکمران بن کر نہیں کرتے یہ دبدبے کے ساتھ یہ روب کے ساتھ اور جھاڑ پلا کر نصیحت یہ قاضی کا کام ہو سکتا ہے عدالت میں جب فیصلہ جائے حکمران کے پاس جب اتارٹی جن کی ہے وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں اور آپ جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے صرف ایک نصیحت ہی کر سکتے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ایک ناسحانہ ہوگا ہت کے عزت والا نہیں ہوگا نہ والا ہوگا نہ اپنے دباؤ کے ساتھ کسی کو اپنی بات منوانے والا ہوگا اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب انسان کی اولاد شادی شدہ ہو جائے تو پھر اولاد کو اپنے والدین کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے وہ اس طرح بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوئی گھر میں ہے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کبھی کچن کا منہ نہیں دیکھا ہوتا لیکن جب شادی ہو رہی پھر سب کام کرنے پڑتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے شادی سے پہلے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بچیاں تعلیمی مراحل میں ہوتی ہیں تو گھر کے کام کاج کم ہی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے مائیں بھی یہی کہتی ہیں وال والد کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا آپ پڑھ لو آپ اچھے سے پڑھ لو یہ کام ہوتے رہیں گے یہ یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے لیکن شادی کے بعد کیا ہوتا ہے معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے بالکل براچ جس نے کبھی کچن کا منہ نہیں دیکھا ہوتا اس کو چوبیس گھنٹے میں سے کم از کم آٹھ گھنٹے کچن میں گزارنے پڑتے ہیں الطاف بھائی ایسے ہیں نا سارا سارا دن بساوقات خواتین کو کچن میں گزارنا پڑتا ہے میں نے الطاف بھائی کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے علاقے میں کچھ جو ثقافت ہے ان کی وہ کچھ اسی طرح کی ہے خواتین کچن میں ہی رہتی ہیں ہر دو گھنٹے بعد ہر تین گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ تیار کر کے انہوں نے دینا ہے ان کی ثقافت ہے ایسے تو جب معاملہ ایسا ہو ایک طرف یہ ہے کہ کچن کا منہ نہیں دیکھا اور ایک طرف یہ ہے کہ چوبیس میں سے آٹھ گھنٹے کچن میں ہی گزرنے ہیں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے تو پھر جب بچی جب بیٹی اپنے گھر میں ہو تو ناز نفرے اٹھائے جاتے ہیں برداشت ہو جاتے ہیں لیکن جب اپنے گھر والی ہو جائے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر آ جائے تو پھر کام کرنا پڑتا ہے اور پھر کام کے لیے کام کرنے کا طریقہ بتلایا جائے گا کام کرنے سے جان نہیں جائے گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے خادمہ نہیں دی دیو بیٹی خادمہ لے جاؤ تو میش کرنا नहीं? خود کرو جب خود کر کے دو گے تو آپس میں محبت بھی بڑھے گی اور یہ اصول ہے دلی تعلق کو قائم کرنے کا جب تک آپ تبادلہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق نہیں بنے گا ماں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو جب تک خود اپنے ہاتھ سے بنا کر نہیں کھلائے گی اولاد اور ماں کا آپس میں تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت یہاں پر سعودی معاشرے میں جو ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ یہی چیز ہے گھر میں خادمہ ہیں اسکول بھیجنا ہے تو خادمہ نے تیار کر کے بھیجنا ہے ناشتہ کروانا ہے تو خادمہ نے تیار کر کر کے دینا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خادمہ نے کر کے دینا ہے ہوتا گیا پھر بچے کا تعلق خادمہ سے زیادہ ہوتا ہے ماں سے کم ہوتا ہے خادمہ سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے بچے کا تعلق ماں سے کم ہوتا ہے اور اس چیز کا ادراک بعض اداروں نے کیا ہے یہاں پر اور اس کے لیے کوشش شروع کر دی گئی ہیں کہ یہ چیز ختم ہو مائیں خود کام کر کے خود بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو پیش کریں بالچل نہ اپنے بچے کی انہوں نے صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے نہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے نہ اس کے لباس کا خیال کرنا ہے نہ اس کو سکول بھیجنے کا خیال کرنا تو کاہے کی ماں ہے وہ کس چیز کی ماں ہے بھر مامتا جو ہے وہ انہیں چیزوں میں نظر آتی ہے نا جب یہ چیزیں ہی نہیں ہے تو پھر وہ ممتا کہاں گئی اور اسی لیے بچے بھی اپنی ماں کے قریب نہیں جاتے قسیم میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچی چھوٹی جی سی بچی ابھی وہ یعنی باشور نہیں ہے سات آٹھ نو دس ماں کی ہے وہ کچھ الفاظ بڑبڑاتی تھی کچھ الفاظ کہتی رہتی تھی گھر والے پریشان تھے یار کیا مسئلہ ہے یہ کیا بولتی رہتی ہے ہر وقت ڈاکٹروں کو چیک کروایا نفسیاتی ڈاکٹر فلانے ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ یہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں اچھا ایک ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر ایک ملیباری ڈاکٹر کیرلا سے تھا پوچھا کیا مسئلہ بچی کا تو کہنے گا کچھ بڑبڑاتی ہے کچھ باتیں کہتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہتے کیا کہتی ہے کہتے بچی ہے है اپنی مرضی سے کہتی ہے اپنی مرضی سے چپ ہو جاتی ہے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بچی کو میرے پاس چھوڑو آپ یہاں بیٹھیے آپ کچھ دیر کے بعد وہ بچی نے بڑبڑانا وہ ڈاکٹر نے جب الفاظ غول کیے تو وہ ملیباری زبان کے الفاظ تھے <تصفح> وہ الفاظ کس زبان کے تھے <تصفح> ملی باری زبان کے تھے اور وہ زبان کیا ہوتی ہے ڈنڈے دنڈ، اس طرح کی زبان ہے <تصفح> <زبان تصفح> نا وہ مشہور ہے وہ بٹوں اگر کسی برتن میں ڈال کر کھڑکائیں جو آواز آئے گی وہی ملی باری زبان ہے تو اب وہ عرب خاندان میں جب وہ ایک بچی ڈٹر ڈٹ اس طرح کی بات جب بولے گی تو کیا ہوگا پریشانی ہوگی یار کیا ہوگا بچی کو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھر خاتمہ ہے کہا ہاں جی ڈاکٹر نے کہا اچھا کیرلا سے ہے ہاں جی کیرلا سے ہے تو کہتا بس کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے تو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب بتائیے صحیح بتلایا کہ بھائی تمہاری بچی نے ملباری زبان سیکھ لی ہے تمہارے گھر کی جو خادمہ ہے وہ تمہاری بیٹی سے پیار کرتی ہے اپنی زبان میں وہ باتیں کرتی ہے اس سے تو بچے نے وہ الفاظ کیچ کر لی ہیں اب وہی وہ بڑبڑاتی ہے اب آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کہتی ہے تو قصہ مختصر قصہ مختصر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار سے ہمیں یہ بھی پتا چلا خادمہ نہیں چلے گی وگرنا بلی باڑی بولے گی پھر بچی ہاں اور پھر تم بچی کو اٹھاؤ پھرو گے یار کہاں کیا ہو گیا ہماری بچی کو کیا بولتی رہتی ہے خادمہ نہیں ماں خود اپنے بچے کا خیال کرے اپنے بچے کو کھلا کر کھلائے پلائے اس کے کپڑوں کی حفاظت کرے اس کی صفائی کی حفاظت کرے اس کے پیمپر چین کرے رات کو اپنے ساتھ سلائے یہاں نہیں سلاتی خواتین اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا معاشرہ بچا ہوا اسلانت سے الحمدللہ مائیں یہاں پر اپنے بچوں کو ساتھ نہیں سلاتی خادمہ کے پاس تو پھر بچے بلی باری ہی سیکھیں گے اور ظاہر سی بات ہے جب بچہ اپنی ماں سے نہیں سیکھے گا کسی اور سے سیکھے گا تو پھر ماں کا پیار کہاں سے آئے گا اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ فاطمہ کو یہ کہا کہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے تم کام اپنے ہاتھ سے کرو چکی اپنے ہاتھ سے چلاؤ روٹی اپنے ہاتھ سے پکاؤ اپنے خامن کو پیش کرو اپنے خامن کے سامنے جیسی وہ گھر میں آئے کھانا خود پیش کرو اس کے سامنے سے برتن خود اٹھاؤ اس کے کپڑے خود دھو اسے استری کر کے صاف کر کے خود اپنے ہاتھ سے پیش کرو اور جب تھک جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے وہ آخر الحمدللہ روانہ الحمد